السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله المتقرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتكبيرا والصلاة والسلام على من أرسله الله ليكون لعالمين نذيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا وقال جل وعلا في مقام اخر الف لام م ذل كال كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وقال جل وعلا فا انکابوا واقاموا صلاة وآتوا الزکا فا اخوانكم فی الدین وقال جل وعلا فا انتابوا واقاموا صلاة وآتوا الزکا فخلوا سبیدہم اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد جو بندے پر سب سے اہم ترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے اور کافروں کے درمیان اور اپنے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے وہ نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبدی والکفری القفری کر کے کہ بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ نہیں ہے بلکہ وہ کاخر ہے اور فنیا بن ترک سلاط المقطوبت متعمدن فقد جس بندے نے فردی نماز ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی اس بندے نے کفر کیا اور اللہ رب العالمین سات فنماتے ہیں ف انطاب و قام الصلاطا و عطا و زکاتہ ف اخبان اگر یہ لوگ کفر شرف سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ ہو کفر و شرف سے توبہ نہ ہو یا نماز کا قیام نہ ہو یا زکوت کا ادا کرنا نہ ہو تو پھر اخوت دینی پیدا نہیں ہوتی اسلامی برادری میں وہ بندہ داخل نہیں ہوتا اسی طرح فرمایا فا انتاب و آم اس فالاتا آتا اگر یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کر لیں نماز قائم کرنے لگیں زکوٰۃ ادا کرنے لگیں پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو پھر تم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی جہاد و قتال نہیں کرنا اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی یہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف قتل و قتال جہاد کرنا تمہارے لیے روا اور جائد ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں یہ مسلمان اور مؤمن کہلوانے کے حقدار نہیں بلکہ یہ کفر کر چکے ہیں اللہ رب العالمین جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر چکے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں ہی باقی چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی بندہ پھر دوبارہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جائے گا شفاق کرنے والے تمام تر انبیاء اور رسول صدیقین سرحا شہداء وہ سارے کے سارے صفات کر چکے ہوں گے اس کے بعد اہل جنت اہل جہنم کے درمیان مکالمہ ہوگا جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما شالہ کا کمفی سفر تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا وہ کہیں گے لمن کمن المسلم ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نمازی نہیں تھے لمن کنطعم المسکین ہم زکوۃ ادا نہیں کرتے تھے مسکین کو کھلاتے نہیں تھے ہاں باتیں بنانے والوں کے ساتھ نخو مل خواہدین کنہ نخو مل خواہن باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے دعوے بڑے اسلام کے کیا کرتے تھے لیکن عمل کی دنیا میں ہم چٹ تھے بالکل صفر تھے حتیہ کے ہم یہ باتیں کرتے رہے حتیہ اطان القین حتیہ کہ ہمیں موت آ گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شافرین ان لوگوں کو شفات کرنے والوں کی شفاعت نے بھی سفارش کرنے والوں کی سفارش نے کوئی فائدہ نہ دیا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جہنم سے نکل نکل کے جنتوں کی راہ لے گئے داخل ہو گئے لیکن نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے زکوۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے فماتن فارم شفاط شافرین شفات کرنے والوں کی شفات نے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ دیا اور یہ ابدل آباد جہنوی ٹھہرے یہاں پر ایک اعتراور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حادیف نبویہ میں جا جا یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جو بندہ لا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس بندے نے تو لا اللہ پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود یہ نماز نہ پڑھنے اور زکاط نہ ادا کرنے کے جرم میں جہنمی ہی ہے اس کو جہنم سے نکالا کیوں نہیں گیا تو اس کا جواب مختصرا یہ ہے کہ الفاظ حدیث کے مقید ہیں فرمایا کہ من قال لا الہ الا مستقین بھی قلب ہوں جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس حال میں کہ اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو یعنی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے تو اسی طرح وہ حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالی جہنم سے نکالے گا لم یا خیرا قطو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مٹھی بھر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا لم یا املو خیرن انہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا تو اس کی بھی تقیید حدیث کے اندر موجود ہے ایک روایت میں آتا ہے صحیح صنعت کے ساتھ لم یاملو خیرن کتو الت التوحید کہ انہوں نے خیر کا کوئی کام نہیں کیا ہوگا سوائے توحید کے تو اسی روایت کو اگر ساتھ ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس توحید ہوگی توحید پر عمل پیرا ہونا شرک نہ کرنا یہ بھی تو خیر ہی ہے نا تو لم یعملو خیرن قطو سے یہ مراد نہیں کہ وہ مباحد بھی نہیں ہوں گے نہیں وہ مباحد ہوں گے لم یعملو خیرن قطو کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے توحید اور ایمان کے سوا اور کوئی خیر نہیں کی اسی طرح نبی نبیر السلام کی صحیح بخاری والی حدیث کہ لا يدخل جنتا الا نفس تن کہ وہ من جان کے علاوہ اور کوئی جان جنت میں داخل نہیں ہوگی ان دو روایتوں کو ساتھ ملائے تو اس تیسری روایت کا معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین مٹھی بھر کے جہنم سے نکالے گا لمل قتو ال توحید ول ایمان کہ ان کے اندر ایمان اور توحید کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو ایمان کے اندر نماز داخل ہے زکات کا ادا کرنا داخل ہے رمضان کے روزے داخل ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایمان بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اگر نہ ہو تو ایمان سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا یہ تفصیل باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں تو بہرحال اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فما شفاط شاف عین تو نماز نہ ادا کرنے والوں کو شفات کرنے والوں کی شفات بھی کوئی فائدہ نہ دے گی تو نماز کا ادا کرنا بلکہ نماز کا قائم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اللہ تعالی نے فرمایا عقیم مصالحہ نماز قائم کرو یہ نہیں فرمایا کہ اصل مخصال نماز پڑھو نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے پڑھنا الفاظ کی ادائیگی سے نماز پڑھی تو چلی جاتی ہے الفاظ بندہ بول دے تو نماز اس کی پڑھی گئی لیکن نماز قائم نہیں ہوئی اقامت کا معنی ہوتا ہے عربی لغت کے اندر بھی, بھی حقوقی ہا کہ کسی چیز کو اس کے حقوق کے سمیت ادا کیا جائے اور نماز کے کل حقوق ہیں چھ یقین کا مانا یو کہ نماز کو بندہ تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے ہر رکن ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سکون کے ساتھ تعدیل کے ساتھ ادا کرے کہ بندہ رکو میں جاتے ہوئے تکبیر کہے اور رکو میں جب مکمل طور پہ پہنچ جائے پھر رقو کی تصبیحات کا آغاز کرے اور رقو کی تصبیح ہاتھ مکمل کر لے اس کے بعد تقبیر کہے اور سر کو رکو سے اٹھائے یہ تصمی کہ سمی اللہ من حمیدہ کہ رقو سے سر کو اٹھائے اور جب مکمل طور پہ سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد وہ بعد والی تصبیحات ربا نال اکل حمد حمد کثیر تیبن مبارکل تھی یا مل اسماوات اب الماس تم بہاد اہل مجدم اللہ علیما ملیما منا طالف مِنْ يَدْ دعا پڑے جب یہ مکمل کر لے پھر اس کے بعد تکبیر کہے اور جب تک اس کا سر اس کی دونوں ہتھیلیاں گٹنے اور پاؤں کے پنجے وہ زمین کے اوپر نہ لگ جائیں اس وقت تک وہ سجدے کی تسبیحات کا آغاز نہ کرے جب یہ ساتوں کے ساتوں آگاہ زمین پہ لگ جائیں ناک ماتھا دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے پاؤں کے اطراف زمین پر لگے ہوئے ہوں پھر وہ سجدے کی تسبیحات کہے اور جب تک سجدے کی تسبیحات اس کی مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان ساتوں آگاہ میں سے کسی ایک ارب کو وہ نہ اٹھائے پھر تکبیر کہہ کر سر کو سجدے سے اٹھائے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے اور مکمل طور پہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے دونوں بازو اس کی رانوں کے اوپر لگیں وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گٹنے پہ رکھے دائیں ہاتھ کو دائیں گٹنے پہ رکھے انگلی کے ساتھ اشارہ کرے پھر رب بےگر لی رب بےگ پھر لی یہ دعا بین سیدا تعین پڑے یہ مکمل پڑھ لینے کے بعد پھر جب اس وظیفے سے رکے رک جانے کے بعد پھر تکبیر کہے اور تکبیر کر کے اگلا سجدہ اسی طرح سے کرے پھر تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھائے اور اٹھ کے بیٹھے اطمینان کے ساتھ حتا کہ اس کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں پلٹ آئیں اس کے بعد پھر وہ اگلی رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو اور جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا ہاتھ باندھ نہیں لیتا اس وقت تک وہ قیام کی تصدی کا یعنی صورت الفاتحہ کا آغاز نہ کرے مکمل طور پہ کھڑے ہو جانے کے بعد ہاتھ باندھ لینے کے بعد پھر وہ قیام کے اندر پڑی جانے والی چیزیں وہ پڑھنا شروع کرے یہ ہے مانا تعدیل ارکان کا یہ کام اگر ہوگا تو نماز قائم کرنے والا بندہ بنے گا اگر یہ کام نہیں کرتا تو نماز قائم کرنے والا نہیں دوسری سرط نماز کے قیام کی یہ ہے واضحا کہ نماز کے اوپر دوام اور ہمیشگی کی جائے یقین ہونا کا معنی یوازب واضح موادبت کی جائے کہ بندہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہو یہ نہ ہو کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی کبھی ایک پڑھ لی چار چھوڑ دی دل کیا تو ایک بھی نہ پڑھی سارے دن میں یہ کام نہ ہو بلکہ پابندی اور دوام اور ہمیشگی کے ساتھ بندہ نماز پڑھنے والا ہو تب وہ نماز کو قائم کرنے والا بنے گا اگر کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی پھر اقامت سلاد نہیں تیسری شرط نماز کے قائم ہونے کی وہ یہ ہے کہ برکا مر راک با جماعت نماز ادا کی جائے اگر بندہ بے جماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا نہیں اقامت سلاد نہیں بنے گی جب تک وہ نماز با جماعت ادا نہیں کرتا چوتھی شرط نماز کے قیام کی یہ ہے کہ نماز کے دوران صفوں کو سیدھا کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انویتی من اقامت فالح صفوں کی درستگی برابری صفوں کا سیدھا ہونا یہ نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے اگر صفیں سیدھی نہیں تو اقامت سلاد نہیں تو نماز کے اقامت کے لیے ضروری ہے کہ سفید درست ہوں پاؤں سے پاؤں اچھی طرح ملے ہوئے ہوں پاؤں کی انگلیاں قبل رخ ہوں مکمل طور پہ بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو سخت سیدھی ہو پھر ہوگی اقامت سلاد مگر نہ نہیں اقامت سلاد کی اگلی شرط یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سلاتا موقوتا مقرر وقتوں پر بندوں کے اوپر نماز فرد کی گئی ہے تو بے وقتی نماز وہ ٹکری ہے اقامت سلاد نہیں بندہ روزانہ نماز کو قضا کر کے لیٹ کر کے آخری وقت میں پڑھنے کا عادی بن جائے تو یہ نماز ادا تو اس کی ہو جائے گی لیکن اقامت سلاد نہیں جو چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ نہیں بنے گا اقامت سلاد نہیں نماز کو قائم کرنے والا بندہ تب بنتا ہے جب وہ با بر وقت آ کے نماز ادا کرے کہیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اور چلو کوئی بات نہیں ہم بھی بہت بڑے لامے اور فہمے اور مفتی آدم ہیں کیا ہوا جو مسجد میں جماعت ہو گئی تو بعد میں ہم اپنی کروا لیں گے یہ کوئی توک نہیں ہے یہ سراسر جہالت اور بیوقوفی ہے اور کم عقلی اور نادانی اور غیر دانش کی دلیل ہے با جماعت بر وقت آ کے نماز ادا کی جائے افضل اور بہتر وقت کے اندر پھر نماز کے قائم کرنے کی چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کمار تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر نماز و سنت کے مطابق ہوگی تو بندہ نماز قائم کرنے والا بنے گا اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں اور جو بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہوتا اس اس کو کی نماز فائدہ نہیں دیتی نماز کا فائدہ کیا ہے فرمایا نماز بندے کو بے حیائی سے منع کرتی ہے نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے اب جو بندہ نماز پڑھ کے اور مسجد میں بیٹھا ہی جیبتے شروع کر دے نماز پڑھ کے اور مسجد سے نکلتے ہی غیر محرموں کی طرف دیکھنا شروع کر دے اور الٹی سیدھی حرکتیں دھوکہ دینا فرارڈ کرنا چگلی کرنا گالی گلوچ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا ممنوعہ کام شروع کر دے برائی کے کام فہاسی کے کام تو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں اس کی ادا شدہ نماز, نماز نماز نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں کہا ہے ان سلا تنہا انل فہ شاہ نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نماز قرار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے نماز ہے اس چیز کے اندر یہ قوت و طاقت ہے کہ بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع کرے تو یہ بندہ کچھ کر کے آیا ہے مسجد میں جا کے لیکن اس کے اس فیل نے بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نماز جو پڑی ہے وہ رب العالمین کے کاغذوں میں نماز نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں جو نماز نماز ہوتی ہے وہ نماز بندے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کیا کرتی ہے اللہ رب العالمین کا قول سچا ہے من افدق من اللہ ہی ومن و من افد و اللہ ہی من اوفا بھی من اللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی برائی سے منع کرے گی اللہ کا قول ہے نماز بندے کو بے حیائی اور برائی, برائی سے منع کرے گی برے کاموں سے روکے گی فہاسی اور یعنی کے کاموں سے منع کرے گی یہ نئی بات آیا نہیں رکا مطلب اس کا صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا قول سچا ہے اس بندے کی نماز کے ادا کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ اور خرابی موجود ہے لہٰذا اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو آج ہماری نمازیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مستی کے اندر نماز ادا کی اور پھر بعد میں ان کے رہنے والوں کو خط لکھا ایک مرتبہ اور فرماتے ہیں کہ لو سلئی تو فی اکثر میاتی مساج ادا اگر میں سو سے زائد مسجدوں کے اندر بھی نماز ادا کروں لیکن اس کے باوجود کسی بھی مسجد کے سارے کے سارے نمازی اس انداز میں مجھے نماز ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے صلی اللہ عليه وسلم جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معصور و منقول ہے یہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی مسجد کے سارے نمازی اس انداز میں ادا کرنے والے نہیں ہیں جس انداز میں نماز ادا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر مسجد میں سے کوئی اکا دکا سے کوئی چار پانچ دس نمازی ایسے مل جاتے ہیں جو کہ نماز کو صحیح طور پہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں پورے اہل مسجد نماز کو صحیح ادا کرنے والے نظر نہیں آتے لیکن آج ہماری زبر حالی کا شکار یہ ہے کہ آج ہمارے آئی کرام جن کو ہم اپنا امام بناتے ہیں ان میں سے اکثر کو نماز کے احکامات کا کلّی طور پہ پتا نہیں چند ایک احکامات کا علم ہوتا ہے باقیوں کا علم کوئی نہیں ہوتا اور نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے اور پڑھانے کا تھوڑا سا فرق ہے یہ تھوڑا سا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے اگر ایک بندے کے سر پہ ذمہ داری ہے اس کو پتا ہو کہ کیا فرق ہے ذمہ داری کو نبھانا ہے وہ خود اکیلا نماز پڑھے تو کیسے پڑھے امامت کروائے پھر کیسے کروائے تو یہ ہماری آئمہ کرام کی صورتحال ہے اور جو باقی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو پھر سبحان اللہ ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ ہماری نماز ہمیں نہ بے حیائی سے منع کرتی ہے نہ برائی سے روکتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھ کے جاتا ہوں میری نماز مجھے کچھ نہیں دیتی دوسری نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی مجھے مجبور کرے کھینچ کے لائے کوئی زور دے تو میں آتا ہوں مگر میں نماز پڑھنے نہیں آتا میرا دل نہیں کرتا کبھی نماز میرے گیا جاؤ کوئی بات نہیں خیر ہے پھر کیا ہوا اگلی کے ساتھ ملا کے پڑھنے کے یہ تو میں نے اہمیت ہی ہے نماز کو اگر مجھے نماز میں سے کچھ ملتا ہوتا کچھ لذت کوئی سرور کوئی سکون آتا ہوتا تو میں کھچا کھچا چلا جاتا نماز ادا کرنے کی طرف جب میں حیا رسلاح کی آواز کو سنتا حقیقت میں ہماری نمازوں کے اندر وہ لطف وہ سرور باقی نہیں رہا اور سبب کیا ہے کہ ہم نمازوں کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے بہت ساری چیزیں بہت سارے کام نمازوں کے اندر ہم ترک کرتے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نماز کے آغاز کو لے لو ہر اہل حدیث چھوٹا کا بچہ بھی ہوگا نا اہل حدیثوں کا وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوگا اتنے دلائل اس کو آتے ہوتے ہیں اہل حدیث کے بچے بچے کو رفلی یدین کرنا سنت ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے بڑی دلیلیں دے گا اچھا جس رفل یدین کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرتا ہے وہی رفلی یدین کرنے کا طریقہ تھی کوئی نہیں رفل یدین کیسے کرنا ہے یہ طریقہ نہیں پتا اچھا کسی کو پتا ہے تو اس نے کبھی توجہ نہیں کی کہ جس طرح میں رف اور یہ بہن کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے جو طریقہ مجھے آتا ہے میں نے کتابوں سنت کے اندر پڑھا ہے کیا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں کہ نہیں کبھی جانے توجہ ہی نہیں کی اچھا ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں کئیوں نے ہسلی میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں پتا ہے کہ سینے میں باندھنے ہیں اور سینے میں باندنے باندتے باندتے ایستا ایستا وہ اوپر کی سیڑھیاں چلتا چلا جاتا ہے لمحے لمحے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد پھر کیا کرے گا یا تو اللہ عملہ وائد بہ پڑے گا یا سبحان اللہ پڑے گا اچھا سبحا كل پڑے گا تو الہ روك یہاں پہ آ بریک لگ جائے گی حالانکہ یہ دعا یہاں پہ پوری تو نہیں ہوتی اس کے آگے بھی الفاظ ہیں تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الح اللہ كہتے تین وقبہ اللہ اكمر كبیرا اللہ كبیرا اللہ كبیرہ كہتے سنن اردا كے اندر ابودی تردی ابن واجہ كے اندر یہ الفاظ موجود ہیں مصرد عمل کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں وہ کوئی کہتا کوئی نہیں جو سبحانا کا اللہ پڑتا ہے وہ یہ دعا پوری کوئی نہیں پڑتا اچھا جو اس کی جگہ پر اللہ واعد بہنی پڑھ لیتے ہیں وہ آگے چل کے پھر مشترک ہو جاتے ہیں غلطی کرنے میں اس کے بعد اور بلا پڑھنی ہے نا تو تعاون پڑھنے کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں تراط قرآن سے قبل یا نماز سے میں کی کیرا سے قبل وہ الفاظ یہ نہیں پڑھتا الفاظ پڑھ لے گا یہ تو سکھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو پھر یہ الفاظ کہے سی بخاری کتاب باب ما تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سکھائے کہ مجھے پتہ ہے ایک کلمہ اگر یہ کہہ لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیا الفاظ ہے اردو تو نماز کے اندر کیا پڑھنے ہیں وہ سنن اربا کے اندر حدیث موجود ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دیگر صحابہ کرام سے بھی مربی ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی الفاظ پڑھتے ہی ہی ہیں عادت بنی ہوئی ہے نماز کو شاٹ کرنے کی جتنا ہو سکے مختصر کر لیں اس کو تو اس اختسار کے چا کے اندر وہ نماز کو چاہ کے اندر ڈالا ہوا ہے بڑا کیا ہوا ہے اس کا پھر آگے چلتے چلے جائیں وہ آہستہ آہستہ اگر ساری نماز پہ نظر دونا ہے تو بڑی عجیب و کے سیت نظر آتی ہے سورت فاتحہ کا آغاز کرتا ہے وہ جلدی جلدی فاتحہ پڑتا چلا جاتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ قرآ کا آغاز کرتے الحمد للہ ربی المین <سلام> <رعلا، سلام> یعنی سورت فاتحہ سے کیسے آغاز کرتے یقتو آیا تن آیاتن ایک ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے نکھیر نہ کے پڑتے یمو اللہ یم الرحمان یم الرحیم فاتح کے آغاز میں پہلی آیت بسم اللہ ہے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ کو بھی لمبا کرتے اور رحمان کو بھی لمبا کرتے رحیم کو بھی لمبا کرتے پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک قید کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ادھر چار سو اسی کی سفید لگی ہوتی ہے چلنے تو چار سو چال جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے دو منٹ میں چار کاتے پڑیاں تو کیا ہی کمال کر دیا جناب نے تو پھر اسی طرح وہ خاتحہ کے بعد کوئی اور سورج ساتھ ملانی ہے تلاش کرو جو سب سے چھوٹی ہو انعنا اگر روزانہ پڑھی جا سکتی ہے تو ہر نماز کے اندر یہی پڑھو کئیوں نے تو کل و اللہ ایسی رٹی ہوئی ہے کہ سورہ اخلاص ہی مسلسل پڑھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں جب بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہو ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص ہی چلے گی کیوں مختصر جو ہے نا چھاٹ باقی تو قرآن شاید ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے نماز کے اندر نہیں یہ تو زیادتی ہے سراسر نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ایک ہی صورت پر دوام نہیں کیا کبھی مغرب کی نماز یقر بتور سورہ سور بر کتاب المستور یہ سورت پڑا کرتے تھے مغرب کی نماز کے اندر اور آپ نے اپنی زندگی کے سب سے آخری آخری جو نماز مغرب کی پڑھائی ہے اس کے اندر ول کی تلاوت کی ہے اور ول مرسالات جیسا کوئی چھوٹی صورت نہیں ہے مغرب کی نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں تو بڑی صورتیں بھی نبی رہس السلام سے پڑھنا ثابت ہے اب چھوٹیوں کے اوپر اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کیوں عادت پڑی ہوئی ہے اختصار کی پھر ابھی الفاظ منہ کے اندر ہوتے ہیں تو بس تکبیر کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اور تکبیر کہہ رہا ہے اور چل رہا ہے رکو کے اندر اور رکو میں پہنچنے سے پہلے ابھی صحیح طرح قبر سیدھی کی کہ سبحان ربی العظیم کا وطیفہ شروع ہے اور وہ بھی لفظ پورے کوئی سبحان ربی علیہ سبحان ربی العظیم وہ آدھے آدھے لفظی درمیان سے کھا جاتا ہے پھر ایک دو مرتبہ اٹھتے اٹھتے کہہ دیا ایک مرتبہ جاتے جاتے ایک مرتبہ پہنچ کے کہہ دیا تین مرتبہ کہنے پوری ہو گئی چلو سمیر اللہ علم اور بڑے بڑے وہ فہمے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ سیدے کے لیے جھک رہے ہوتے ہیں ہاتھ ان کے زمین پہ لگنے والے ہوتے ہیں مبارک نفی یہ دیکھ تو کہ وہ قیام کے اندر قومے کے اندر یہ دعا پڑنی ہے مکمل کھڑے رہ کے یہ دعا پوری کرو پھر نیچے جھکتے ہوئے تکبیر کہو یہ ہے طریقہ کار تو کوشش یہ ہے کہ نماز سکڑے ہماری زبان چلنی باندھ نہ ہو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک تو یہ ہماری جب نماز پڑھنے کا یہ انداز ہوگا تو پھر نماز ہمیں وہی کچھ دے گی جو ہمارے حصے میں آئے گا جتنی بندہ محنت کرتا ہے جتنا گوڑ ڈالو میٹھا اتنا کی ہوتا ہے تو جتنا کا ہم نماز کو ٹائم دیں گے نماز ہمیں اتنا کی فائدہ دے گی تو نماز کو صحیح طور پہ ادا کرنا درست طور پہ سنت کے مطابق ادا کرنا تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے ہماری زبان چلتی رہتی ہے تکمیری تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک بھى اللہ رب العالمى سے گفتگو کر رہے ہو کسی بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ جمائی لے رہا ہو نا اور جمہى ليتے رہتے منہ کے آگے ہاتھ بھی رکھا ہوا ہو اس نے اور كچھ بول بھی رہا ہو بات سمجھ آتی ہے اس کی یقیناً کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی اور پھر جو کے مخ... جس کو وہ بندہ مخاطب ہے سے رب کے سامنے گفتگو کرنے کا دھنگا انداز اپنایا ہے کہ ہم سانس اندر سہتے ہیں تب بھی گفتگو جاری ہے باہر نكالتے پھر تو جاری جاری ہے نہیں یہ انداز اور طریقہ كار نہیں ہے نماز ادا كرنے كا ہاں بندے كا سانس ختم ہو گیا ہے. ہو جاتا ہے ختم بار بار سانس لینا پڑتا ہے تو بندہ رک جائے زبان بھی روک لے سانس اندر کھینچتے ہوئے میرے خیال کے مطابق تو ایک سیکنڈ پورا نہیں لگتا تو اتنے سی دیر میں کسی کی گاڑی نہیں نکل چلی بندہ کم از کم نماز کو سکون سے ادا کر لے تو نماز کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا یہ ادحد ضروری ہے بگرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں جن صارف الراج اللہ نصف بندہ نماز ساری ادا کر کے جاتا ہے لیکن اس کے پلے میں نماز کا آدھا ثواب لکھا جاتا ہے نماز پوری پڑی ہے رکاتیں پوری مغرب کی تین پڑی ہیں ثواب ڈیڑھ رکات کا فرمایا سلو سلو بار بندے ایسے ہوتے ہیں نماز پوری پڑھ کے جاتے ہیں سواب صرف اور صرف تیسرا حصہ ملتا ہے مغرب کی رکاطیں تین پڑی ہیں اور ثواب ایک رکا جتنا پایا ہے اس نے اور روب بندے نے نماز پوری پڑی ہے ثواب چوتھا حصہ ملا ہے اور خوبصوحو, نماز پوری پڑی ہے بس اوقات ثواب اسے پانچواں حصہ ملتا ہے بس اوقات کا چھٹا حصہ ساتواں حصہ آٹھواں حصہ نواں حصہ ہتھی کے فرمایا اور اس روح دسواں حصہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے سو میں سے صرف اور صرف دس نمبر اس کو نماز ادا کرنے کے دیے جاتے ہیں نبے نمبر کٹ جاتے ہیں کیوں نماز اس نے ایسے بے دن میں ادا کی ہے جو طریقہ اللہ رب العالمین کو مقبول و منظور نہیں ہے بس اس نے تو اپنے گلے سے ایک وہ بوجھ اتارنے کی کی ہے جان چھڑانے کی وہ ڈگ ٹپاؤ کام کیا ہے کوئی انسانوں کی طرح صحیح کام نہیں کیا اس نے تو نماز کو کما حقوق صحیح طور پر ادا کیا جائے گا تو تب وہ نماز فائدہ دینے والی بنے گی نماز قائم کرنے والا بندہ تب ہی بنے گا وگرنا بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں اور اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسلام میں داخلے کے لیے نماز کو قائم کرنا شرط قرار دیا ہے پڑھنے کو تو عبداللہ بن عبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اس نے حج بھی کیے ہیں اس نے قیام اللیل بھی کیا ہے صدقاتو و خیرات بہت کچھ کرتا رہا ہے جہاد کے میدانوں میں بھی منافق جاتا رہا ہے اور جہاد سے ہی واپس آ رہے تھے گدوے سے جب اس نے کہا تھا کے کہ عزت والے جلت والوں کو نکال دیں گے وہ جہاد سے ہی واپس آ رہا تھا جہاد کر کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ گدرا اور چلاسا ساتھ جا ہی رہا تھا گیا ہی تھا صرف بعد نہ ماننے کے بہانے سے اپنے ساتھ بندے لے کے واپس تھا کام تو اس نے بھی بڑے بڑے کیے ہیں مہر نمازیں پڑھنا اور کلمہ پڑھ لینا یہ کفایت نہیں کرتا نماز پڑھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے کلمہ پڑے جیسے پڑھنے کا حق ہے اگر کما حق ہو, کام نہیں تو اس کا ثواب نہیں امال و بنی یات جس طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق عجر و ثواب دیا جاتا ہے ایسے ہی اعمال کی صحت کو پرکھا جاتا ہے صحت و سکم کو دیکھا جاتا ہے امر صحیح ہوگا تو اس کو اجرا سواد ملے گا اگر یہ صحیح نہیں تو اس کا جرت بھی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی خیر کوئی اس کو نماز پڑھنے کا فرمایا ایک بندہ سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے آگے بھاگتا دوڑتا آتا ہے مسجد میں وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اثر کی نماز فرمایا یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے منافع کی نماز ہے یہ کوئی نماز نہیں فناکار بن چار ٹونگے اس نے مارے ہیں نماز تھوڑی ادا کی اس نے تو نماز کو اطمینان سکون سے کما حقوق ادا کیا جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق دے غما